اور اس کے بعد آخری دعا جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جتنی بھی برائیوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کے متعلق مختلف دعائیں آپ نے سنی ہیں اپنے اپنے مقام پر ایک سے ایک اہم تر مگر اہم ترین مسئلہ اس پوری دنیا میں ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کس دین پہ ہوتا ہے یہودیت پر یہ پر اسلام پر ہندو مت پہ بدھ مت پہ کون سی چیز ہے کون سا دین ہے جس کو لے کر دنیا سے چل رہا تھا اور جس جس فرد کا قیامت پر ایمان ہے اس کی زندگی کیسی گناہ گارانہ گزرے مگر تمنا اس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ اس دین کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہو جو دین اس کے مالک کو اس کے آکا اور اللہ کو پسند گناہ گار سے گناہ گار جس نے قتل اور ڈاکے سے کم کوئی گنا ہی نہ کیا ہو زندگی میں اس سے بھی کبھی جا کے پوچھئے کہ موت کے متعلق کیا تمنا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ایمان پہ اللہ سے موت طلب کرتا ہوں ہر مسلمان کی یہ آرزو کہ اس کا انجام بخیر اور دوسری طرف بے دھیانی میں کبھی کبھی کفر کے جملے شرکی اعمال انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں اس لیے چاہیے کہ کفر اور شرک سے ہمیشہ لا کی پناہ مانگتا رہے کیا معلوم موت کب اپنا لکمہ بنا کر نکل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے اس کا حل بھی تجویز فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر شرک یا اعمال کرے یا پھر بھولے سے ایسی کبھی حرکت سرزد ہو جائے تو وہ کیسے اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے کوئی کام کوئی عمل کوئی فریل دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ خدا کا دامن اس کے لیے تنگ ہو گیا ہو اللہ ان کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے جنہوں نے ساری زندگی گفر شرک پہ گزاری ہو اور مسلمان اس سے تو غلطی سے ایسا کام ہو گیا تھا حزب مساشری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس روایت پہ محدثین نے اگرچہ کلام کی ہے لیکن اس کی سند اور اس کے ذوف کی بات تو الگ ہے مس احمد میں یہ آئی ہے اور کوفیوں کے مسند میں حضرت مساثر رضی اللہ ان کی حدیث کے بھی امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ اس کی سند اور باقی چیزوں کی مباحث اگرچہ پیش نظر ہیں مگر اتنا خیال کرنا چاہیے کہ جس حدیث سے فکہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ فکا اپنی طرف سے مسائل لکھتے رہیں اور ان مسائل کی پشت پر کوئی حدیث کوئی قرآن آیت کوئی اثر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عن کا فتحہ نہ ہو اور امام احمد رحمۃ اللہ جیسا آدمی اپنی مسند میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ مساشری رضی اللہ ان کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں شرک سے بچنا اور یہ شرک سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ باریک صحابہ کے رضی اللہ عنہ پر بھی اللہ کا ایسا فضل تھا ان اللہ کے بندوں نے بھی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیا ہو اور امت کے لیے روشن اور واضح راہیں نہ متعین کرتی انہوں نے عرض کیا کہ جناب جب مسئلہ اتنا باریک ہے تو اس میں کیسے احتیاط کریں تو آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے یوں کہا کرو اللہ ہمضب کا یہ پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں من ان کا بے کا ہم اللہ تیرے ساتھ شرک کریں کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائیں نعلم و ہو جسے ہم جانتے ہیں منست و فروگا اور اللہ ہم ہم معافی مانگتے ہیں لمالان عالم کسی بھی ایسی حرکت سے جو ہم سے بھولے میں سرزد ہو جائے فکہ کرام نے اس حدیث پر جب بحث کی ہے تو شامی در مختار جو آج کل ہی نہیں بلکہ تقریباً پچھلے ڈیڑھ پونے دو سو سال سے تقریباً تمام حنفی فقہا کا مرجع رہی ہے اور مفتی آنے کے اسی سے رجوع کرتے ہیں اس میں اس حدیث کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بغ یا تعاوذ بحاظت دعا صبا بہتر یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمودہ اس دعا کو صبح و شام پڑھتا ہے کیونکہ عظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبح شام اس کو پڑھتا رہے گا وہ, وہ شرک سے محفوظ رہے گا یہ عبارت جو پڑھی گئی یہ اصل میں تو در مختار کی ہے اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حدیث میں اس دعا کے صبح شام پڑھنے کا حکم تو میری نظر سے نہیں گزرا پھر زواجر ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں البتہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ پڑھنے کے متعلق کہا تھا کہ روزانہ تین مرتبہ یہ دعا کیا کرو اور شامی میں وہ لفظ جو لکھے ہیں وہ یوں لکھا ہے کہ اللہ اور وضوبے کا ان کا بے کا شعی اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور میں جانت جانتے بوجھتے ہوئے ایسی حرکت کروں وہ استا غفیر کلی مالا اور اللہ جو چیز میرے علم میں ہی نہیں ایسی کوئی شرکیہ بات ہو جائے کوئی کلمہ کوئی جملہ کوئی عمل ایسا ہو جائے خدایا اس کی بھی موافی شامی کی سفارت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ تین مرتبہ یہ دعا صبح دوپہر شام یا کسی ایک وقت میں جیسے بھی انسان کو سہولت ہو بڑھتے رہنا چاہیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے فتح عالمگیری بہت مشہور کتاب ہے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مرتب کرائی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس دعا کو صبح و شام پڑھنا اپنا معمول بنا لے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ شرک کے بھنور میں غرق ہونے سے بچاؤ کا سبب یہ دعا بن جائے گی اور انہوں نے لفظ یہ لکھے ہیں کہ اللہ عنی اور عظبی کا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کا شعیع ان بکا شیئن وانا عالم اس بات سے کہ خدایا میں تیرے ساتھ شرک کروں اور جان بوجھ کے کروں و استغفیر کلیمال عالم اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانستگی میں انجانے میں کوئی شرک کی بات کر جاؤں یہ دو تین مرتبہ آپ نے سنی تینوں جگہ الفاظ کا معمولی فرق ہے مگر سب کے معنی ایک ہی ہیں کوئی ایک دعا یاد کر لی جائے اور پھر اسے صبح و شام تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کہ موت ایمان پر ہی آئے گی اور اگر زندگی میں کوئی شرکیہ عمل ہوا بھی علیہز اللہ تو اللہ تعالی اسے اپنی رحمت اور کرم سے معاف فرما دیں گے یہاں تک تو دعاؤں کا وہ حصہ تھا جو مختلف احادیث کی کتابوں میں تعوظ کے سلسلے میں آپ نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے عمومی طور پر جنرلی جو کچھ بتایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص چیزوں میں کن چیزوں سے خدا سے پناہ طلب کی ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ نشست سے شروع کریں گے